اور مدنی چینل کے ناظرین بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا مدنی خاں کا ایک سیگمنٹ ہے لیکن بات یہی ہے کہ ماں ایک ہی باہر ملتی ہے وہ خوش نصیب ہے جن کی ماں حیات ہے یہ وہ ہستی ہے جس کی دعائیں ساتھ ہوں تو طوفان ٹل جایا کرتے حضرت موسا علیہ السلات والسلام تو کوہ تور پر جاتے رب سے کلام کرتے ایک بار حضرت موسا علیہ سلاۃ اسلام رب کی بارگاہ میں گئے تو ارشاد ہوا کہ اے موسا اب سنبھل کے بات کرنا ارض کیا کہ مولا یہ بات پہلے تو کبھی نہیں کہی گئی میں پہلے بھی کوہ تور پر آتا رہا اور مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا گیا ارشاد ہوا اے موسا پہلے تیرے پیچھے تیری ماں تھی جو دعائیں کرتی تھی اب تیری ماں نہیں ہے اور تیرے پیچھے دعا کرنے والا نہیں اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا کہ اب سنبھل کے بات کرنا کیونکہ ماں کی دعائیں ساتھ نہیں اے وہ بچوں جن کی ماں حیات ہے اپنی ماں کی قدر کیجئے اپنی ماں کی دعائیں لیجئے اور ماں باپ راضی تو رب راضی والدین ایسی نعمت ہے صرف ماں نہیں والد کی بھی عزت کرنی چاہیے ان کی بھی تعظیم یہ بوڑھے ہو گئے ہیں مگر آج بھی انہیں اپنی ماں یاد آ رہی ہے اے نوجوانوں جو مجھے سن رہے ہیں خوب خدمت کیجیے اپنی ماں کی خوب دعائیں لیجیے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے صحابی رسول نے کیا، حضور کوئی سو بار دیکھے آکا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب اللہ بہت بڑا ہے پاک ہے کوئی سو بار گویا دیکھیے اللہ اسے سو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے تو ماں باپ حیات ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے ان کی برکتیں لیجئے میں بہت شکریہ ادا کروں گا جاتی کون ہے جو ہم رات دیر تک گھر نہ جائیں تو جاگتی ہے کون ہے کہ جب تک ہم نہ کھائے تو وہ بھوکی رہتی ہے کون ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو وہ تڑپ جاتی ہے یہ ماں ہی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اپنے نیوالے کم کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے والد کے بھی کم احسان نہیں ہم پر انگلی پکڑ کر چلایا اس نے ڈبل, ڈبل ڈبل نوکریاں کی کہ میرے بچے خوشحال ہو جائیں آج وہ بوڑھا ہو گیا اور بچے اسی والد سے الجھتے ہیں کبھی اپنے ماں باپ سے جن کے والدین حیات ہیں نا پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں میرے بچوں میرے بھائیوں جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے دعائیں لے لیجئے جب ہی چلے جائیں گے تو بہت یاد آئیں گے ہمارے نگران شورا کئی مواقع پر والدین کے آداب پر ہماری تربیت کرتے ہیں ایک بہت خوبصورت بدنی گلدستہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آئیے دیکھیے اپنے والدین کی قدر کیجیے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا کم و بیش نو ماہ وہ ہمیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے پھر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کب تک روتے رہتے ہیں ہماری لینگویج بھی عجیب و غریب ہوتی ہے دنیا میں جو بچہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی قشیش عطا کی ہوتی ہے اس ماں میں اور اسی آپس کا محبت کا تعلق قائم کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کیسی زبان بولے ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوں گے جس میں واقعی ماں ماں ہوتی ہوگی اور نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوتے ہوں گے جس میں ماں نوکرانی بنی ہوتی ہوگی میں اس اولاد کی بات کر رہا ہوں جب تم چھوٹے تھے تم نہیں چل سکتے تھے تم نہیں بول سکتے تھے تم نہیں اٹھ سکتے تھے تم کام کا نہیں کر سکتے تھے تو تمہاری ماں دوڑے دوڑے تمہارے لیے دودھ لاتی تھی تمہارے لیے فیڈر لاتی تھی تمہاری گزہ کے مطابق جسے جس تم ہزم کر سکو تمہیں تمہاری ماں کھانا کھلاتی تھی تمہارے مطلب کا اگر کچھ مرچی مسالہ تیز ہو جائے تو خود اٹھ کر دھو کر تمہیں آلو یا موٹی کھلایا یا کرتی تھی تمہیں پیاس رکھتی تھی تو تمہیں پانی پلاتی تھی آج جب تم چلنے والے بن گئے اٹھنے والے بن گئے بولنے والے بن گئے تو کیا بات ہے کہ آپ ٹیبل پر ٹانگیں لمبی کر کے کہتے ہو ماں ذرا پانی پلانا کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر پانی پینے کی راحت نصیب نہیں ہوگی ماں بھوک لگی ہے دسترخوان لگانا کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر بچھا ہوا دسترخان اور لگی ہوئی پلیٹیں اور اٹھے ہوئے برتن اور نکلا ہوا کھانا پلیٹ میں نہیں ملے گا کیا زندگی اس کی اسی طرح آپ کے لیے چاول سالن نکالتے نکالتے نکل نکال جائے گی کیا اولاد کا یہ کام نہیں ہے کیا یہ اولاد نہیں ہو سکتی کہ ماں اپنی جگہ بیٹھی ہو ماں بیٹھی کیا ہے میں تو اب سمجھانے کے لیے ماں کی عزبت دل میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ماں کہاں بیٹھتی ہے بیچاری اب لاکھ بولو نا ماں پھر بھی نہیں بیٹھتی لیکن یہ اولاد آپ بولتے ہو کہ نہیں بولتے اس پر سوچیے کہ آپ یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے جب ابا گھر میں آتے ہیں تو آپ اٹھ کر پانی پلاتے ہو کبھی ماں کو اٹھ کر پانی پلایا ہے ٹھیک ہے باپ کو پلانا چاہیے باپ کا مقام باپ کا مرتبہ ہے میرا موضوع والد ہے ہی نہیں اس وقت میرا موضوع صرف ماں ہے کہ ہم نے ماں کو گویا کے گھر کی ملازمہ بنایا ہوا ہے ہم سارے افسر ماں ملازمہ ہم سارے افسر ماں نوکر کر گھر میں منہ چڑا ہوا ہے سارا غصہ ماں پر نکال دیا اٹھانے کے لیے جائے تو ماں باتیں سنے کھلانے کے لیے جائے تو ماں باتیں سنے اتنی مشقت تو کھانا پکائے تو بھی باتیں سنے اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کو ترستی ہے اتنا کچھ کر لینے کے بعد یہ ماں اپنے بیٹے کی شفقت اور محبت اور رحم کو ترستی ہے کبھی زندگی میں آپ کے چالیس چالیس سال گزر کے کبھی ماں کو بولا ہے ماں نے میری بڑی خدمت کی ہے ماں اب میری باری ہے. یہ جملہ بولا آپ نے اعتراف کیا ہے ماں کی خدمت کا ماں کے اس سلوک کا ماں کی قربانی کا کبھی اعتراف کیا ہے باتیں سنائی ہے کبھی اس کا دل خوش کیا جھاڑا ہے کبھی محبت کی تیز نظروں سے دیکھا ہے کبھی محبت کی نظر سے دیکھا ارے اس کے نیوالے لیے اس کے منہ میں جب آپ دو دو تین تین چار چار سال کے تھے نا ماں کے پاؤں دی تھی بیٹی ہو چھوٹی یا بیٹا ہو چھوٹا ماں پاؤں دباتی ہے لیکن کبھی اس بیٹی نے ماں کے پاؤں دبائے ہوں گے ماں کو اس باق کا احساس دلاؤ کہ یہ ماں ہے اس کو احساس دلائیے کہ آپ ہماری امی جان ہیں اب ہماری ماں ہیں اب ہمارے سر کا تاج ہے اب ہمارے لیے جنت کا راستہ ہمیں آپ سے محبت ہے ماں گھر کی ملازمہ نوکرانی نہیں ہو آپ کی اولاد بڑی ہو گئی آپ بیٹھو نہ ہو بچیاں خدمت کریں بچے خدمت کریں بٹھائی اس کو ایک جگہ پر پھر دیکھیے برسے گا انشاءاللہ ارے ماں کی دعا نکلے گھر میں امن نہ ہو جس گھر میں ماں کو سکھ ملے ارے دکھ کا اس گھر میں کام کیا تیز زمانہ شاید اولاد ماں اور باپ کے مرتبے کو سمجھنے کے تیار نہیں ونا یہ اولڈ ہاؤس نہ بنتے کم از کم مسلمانوں کے ملک میں تو نہ بنتے شرم چاہیے ایسے بیٹے کو تو زندہ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے اور تیرے ماباپ اولڈ ہاؤس کے لئے ایڈیا رکھر رہے ہیں ارے سالوں گزر جاتے ہیں تم ماباپ کو دیکھتے نہیں ہو اور تمہارے ماباپ تھے کہ تم ایک لبے کے لئے آنکھوں سے اوجل ہو جاتے تھے تو ان کو بیچین کر دیتے تھے کہاں چلا گیا کہ باتھروں میں گرنا گیا ہو گرے میں چر نہ گیا ہو کہیں چھت پر چرنا نہ گیا ہو کہیں سڑک پر نکلنا گیا ہو کوئی اٹھا کر لے نہ گیا ہو ارے کبھی دیکھا سوچا ماں باپ نے کتنی قلبی ازیتوں کے ساتھ تمہاری پرورش کی اس لیے اٹھا کر نکال کر باہر پھینک دو تکلیف دیتے ماں باپ یہی کہو گے نا تکلیف دیتے برداشت کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جرتا صبر کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جرتا کا انہوں داخل نوکری پہ جانا ہوتا تھا تم نو سارے نو بجے اٹھ کر جب تیار ہو کر کمرے سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں ٹیفن تیار کر, کر تمہارے ہاتھ پہ دے دیتی تھی دوپہر کا کھانا تمہیں دوپہر کا کھانا ہوتا تھا صبح کا ناشتہ تیار دوپہر کا کھانا تمہارے ہاتھوں میں اور جب تم تھکے ہارے گھر پر آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دسترخوان بچھا کر تیار رکھتی تھی آج یہ تمہارے ہاتھوں سے دیوالے کھانے کو ترستی ہوگی اسے بھوک لگتی ہوگی تو یہ تمہیں نہیں پکار سکتی ہوگی کیا جواب دکھے اگر اللہ ناراض ہوگا جواب اپنے چند دنوں کی دنیاوی راحت کے لیے اپنی ماں کو تکلیف تو نہ دو تم اپنی ماں کو جلا کر گھر میں کیا روشنی کر कर گے یہ تو خود جل جل کر تمہیں روشن کرتی رہی اتنے ارف سے تمہاری شادی اس نے تھوڑی کی تھی کہ جیسے ہی تم بہو کو گھر میں لاؤ گے تو اس کے لیے باہر کا دروازہ کھل جائے گا خیر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بات اس ہی پر موقف نہیں ہے. بس ماں کی قدر کریں ماں کی عزت کریں ماں کا احترام کریں اور اگر کوئی ایسے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہو پلیز لیایے کچھ سوچئے کچھ غور کیجیے آپس بچے مل کر مشورہ کریں مشورہ بھی کیا کرے اللہ جیسے توفیق دے گا وہ لیا ہے خدمت کر لو ایک دن نہ آئے کہ یہ کہنا پڑے کہ ماں تیری کمی ہے ایسے بھی ہوں گے جن کی ماں باپ ان سے ناراض ہوں گے ماباپ سے کر رہتے ہوں گے ماں سے ملنے نہیں جاتے ہوں گے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماں کو گھر سے نکال دیا جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا انہیں گھر سے نکال دیا انہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا بی, بی آ گئی ماں ہماری متاثر ہوتی ہے میں ساتھ نہیں رہ سکتا آج دو باں باپ دس دس بچوں کو پال کر بڑا کیا وہ دس بچے دو باں باپ کو نہیں سنبھالتے کو داخل کرنے کی ایک نیت یہی تھی کہ وہ بچے جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں وہ بچے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں جو ماں باپ سے دور ہے بیرون ملک میں بہت بڑی تعداد ہے اس وقت کئی سال ہو گئے ماں کو نہیں دیکھا سال ہو گئے باپ کو نہیں دیکھا باپ بوڑھی ہو گئی مجھے کئی ایسے نوجوان ملتے ہیں بیرون ملک میں کہتے ہیں, ماں یاد کرتی ہے میں جا نہیں سکتا مجھے کاغذات کا انتظار ہے مجھے پاسپورٹ کا انتظار ہے ارے, پاسپورٹ نہیں ملا تو کچھ نہیں ہوگا ماں چلی گئی تو کہاں سے لاؤ گے یہ خدمت کے دن ہیں جن کے ماں باپ بوڑھے ہوئے کر لو خدمت لے لو دعائیں جنت کما لو یہ راضی ہو کر دنیا سے جائیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا میرے وہ اسلامی بھائی اگر ماں باپ ناراض ہیں میں آج مشورہ دیتا ہوں دیر نہ کرنا زندگی موت کا بھروسہ نہیں آج ہی کال کر کے ان کے پاس جا کر جو بیرون ملک میں آج ہی کال کریں اپنے ماں باپ سے معافی مانگے جو یہی رہتے ہیں چلے جائیں قدموں میں پڑ جائیں اور معافی مانگے انہیں راضی کر لے آج میں اور آپ جو کچھ ہے، یاد رکھیے گا اگر دولت ہے اگر شہرت ہے اگر عزت ہے ہمارا کچھ نہیں ہے ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں ارے وہ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں ہی نہ ہوتے ان کی برکت سے یہ سب بلا ہے کبھی ماں باپ کو یہ نہ کہنا میں بہت بڑا ہو گیا ہوں بہت پیسہ کما لیا ہے بڑا نام ہو گیا ہے آج جو کچھ ہے یہ ماں باپ کا صدقہ ہے میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ان بزرگوں کا اس عمر میں رات کے اس پہر یہ ہمارے منچ پر آئے میں چاہوں گا میرے قریب آئیں ان کو ہم تحائف پیش کریں گے انہیں عزت کے ساتھ رخصت کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑ ورنہ ہے اس میں خسار آپ کا کر لو توبہ رب رحمت قبر قبر مين مين کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی قبر میں ورنان سزا ہوگی کڑی